پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستہ پر تمہیں کیا تو اسی راہ پر چلو اور نادان کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو